اے میرے خدا مجھ پر کر اتنا کرم لے چل کر مجھ پہ عطا لے چل رکھ میرا بھرم لے چل ہے دور بہت مولا اس درک کا گدا ان سے تیبہ کے سوالی کو اب سوئے حرم لے چل جس درک کے ہوئے درباں جبریل امی لے چل اس درک کے غلاموں کو لے چل تو وہیں لے چل اب جانِ دو عالم کے دربار میں جانا ہے اس دیش میں دل میرا لگتا ہی نہیں لے چل اس شاف محشر کی خدمت میں ذرا لے چل مجرم کبھی ہوتا ہے جس در پہ بھلا لے چل دھلتے ہیں گناہوں کے سب بیل اسی در پر اشکوں کی نمی لے چل داغوں کی زیا لے چل اے باد صبا مجھ کو چل کوئے نبی لے چل خورشید رسالت کی پر نور گلی لے چل کیوں تجھ سے کہوں مجھ کو طیبہ میں کبھی لے جا تو مجھ کو ابھی لے چل تو مجھ کو ابھی لے چل پر نور جہاں شام پرنور سحر لے چل شاداب ہے جو ان کے قدموں سے نگر لے چل اس گمبد خزرہ کے پرنور نظاروں میں رہتا ہے جہاں ہر دم رحمت کا اثر لے چل نغمات درودوں کے ہونٹوں پہ سجا لے چل دربار رسالت میں یوں نظر وفا لے چل وہ جان بہاراں ہیں وہ نی تاب ہیں پھولوں کی ہسی لے چل تاروں کی زیا لے چل اے دل کی تڑپ مجھ کو تیبہ میں ذرا لے چل محبوب کے کوچے میں عاشق کی صدا لے چل سرکار مدینے سے آنے ہی نہ دے مجھ کو اس بار مدینے میں کچھ ایسی ادا لے چل بے لوس محبت کو چل ان کی گلی لے چل اب شوق زیارت کو چل ان کی گلی لے چل ایسا نہ ہو دل میرا سینے سے نکل آئے اس چاہت و الفت کو چل ان کی گلی لے چل ہے عرش سے بھی آلہ طیبہ کی زمین لے چل جس دھرتی رحمت پر آقا ہے مکی لے چل عرشی بھی ہے فرشی بھی دیوان اسی در کے ہر ایک نظارہ ہے جنت سے حسین لے چل سرکار کے قدموں میں اے میری طلب لے چل پائیں گے وہیں ہم بھی جینے کا سبب لے چل روشن ہے سہر جیسی جب رات مدینے میں کچھ غرض نہیں اس سے دن ہو کہ ہو شب لے چل ہر وقت وہاں بابے رحمت ہے کھلا لے چل دامان طلب اپنا اس در پہ بچھا لے چل اس در کی سخاوت تو مشہور ہے عالم میں سرکار طلب سے بھی دیتے ہے سوا لے چل اے ظاہر طیبہ سن یہ عرض ذرا لے چل محتاج دلو جان جاں کی محتاج صدا لے چل حاضر ہوں مدینے میں ہر دل کی تمنا ہے ماں باپ بہن بھائی سب کی یہ دعا لے چل رحمت کا جو دریا ہے اس عرض وطن لے چل آئے نقضاں جس کو دیکھوں وہ چمن لے چل پھر نظر انہیں کرنا ادنا سا یہ نظر نظرانہ مدحت کے گلابوں سے مہکا یہ سکن لے چل اے عشق مجھے ان کا دیوانہ بنا لے چل دنیا محبت میں ادنا سی وفا لے چل کشتی یہ محبت کی اب ڈوبے یا تر جائے دل میں نے کیا پیشے تسلیم و رضا لے چل پھر درد اٹھا دل میں پھر جان چلی لے چل پھر رات مدثر کی اشکوں میں ڈھلی لے چل تیبہ سے مجھے آئے ایک عرصہ ہوا یارو قابو میں نہیں دل ہے چل ان کی گلی لے چل تیبہ کے سوالی کو اب سوئے حرم لے چل تیبہ کے سوالی کو اب سوئ حرم لے چل چل, چل, نبی کے در پہ در پہ چل